ایک مسئلہ یاد آ گیا جب میں مسجد میں اب داخل ہوا وہ یہ کہ اگر مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوں جس وقت میں نفل پڑھنا مقبول ہے تو پھر تحیط المسجد کا ثواب کیسے حاصل کریں مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں اور کسی بھی نماز کا وقت ہو آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے یا مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت پڑھ پڑھنی تو تحیت المسجد خود بخود ادا ہو گیا الگ سے دو رکت نفل پڑھنے کی حاجت نہیں ہے تو جب نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ ہو ہی جاتا ہے تحیت المسجد کا اہتمام وقت کرنا چاہیے جب کہ آپ نماز کے لیے داخل نہیں ہوئے کسی اور کام سے مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو تحیت المسجد پڑھیں کیونکہ نماز کے لیے داخل ہوئے تو نماز جب ہوگی تو تحیط المسجد ہو ہی جائے گا اگر آپ ایسے وقت میں داخل ہوئے جیسے ام میں آیا کہ داخل ہونے کے بعد نفل پڑھنا عصر کے بعد مترو ہے اس کا ثواب کیسے حاصل کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ دو تین بار تصوی پڑھ لیں سبحان اللہ ولا اللہ اکبر یا اور کچھ بھی ذکر کر لیں تو ان شاء اللہ تعالی تری تحیت کا سلام مل جائے گا دوسری بات غلطی جلا دوں پیچھے سے فائد بٹنے شاید کا بیان میں نماز کی اہمیت پر بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا تھا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو رہا ہو ابھی پورا پیدا نہیں ہوا اور اس وقت میں نماز کا وقت اگر نکل رہا ہے تو نماز پڑھنا ہے اس پر ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو اور ہوتا بھی ہے بعض دفعہ ہمارے ہاں ایسے استفتا بھی آئے ہیں کہ اس وقت میں تو نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے خواتین تو یوں کہہ دیتی ہیں کہ مردوں کو معلوم ہی نہیں کہ بچہ کیسے جانا جاتا ہے کوئی مرد جانے تو پتا چلے تو اگر مردوں کو پتا نہیں تو مسئلہ مرد تو نہیں بتاتے مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم الا یعلم من خلق کیا جس نے پیدا کیا وہ حالات سے نا ہو پیدا کرنے والا نا ہو حکم مردوں نے دیا ہوتا تو, تو یہ اعتراض ہو بھی سکتا حکم تو اللہ تعالی نے دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً بظاہر سننے میں تو بہت مشکل معاملہ نظر آتا ہے مگر بات یہ ہے کہ محبت ہو تو تمام مشکلات آسان ہو جاتی از محبت شیریں شبت اللہ تعالی کی محبت اس سے بھی بڑی بڑی مشکلات کو آسان کر دیتی آج مجھے مضمون بیان کرنا ہے ربیع الاول کے بارے میں اس لیے آج اس محبت کے قصے کو میں نہیں چھیڑ رہا صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی کسی مجلس میں زندہ رہے تو بتاؤں گا کہ اہل محبت حالت نظا میں جان کنی کی حالت میں جان نکل رہی ہے اس حالت میں اپنے محبوب کی یاد سے قافل نہیں ہوتے اور صرف یاد نہیں کہ دل میں یاد ہو محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جان نکل رہی ہے اس وقت میں محبت کے تقاضوں کو احکام کی تعلیم ہو رہے ہیں. تقاضوں کو پورا کریں آخری بات یہ ہے اگر کسی میں وہ محبت نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ یہ یاد رکھیں کہ وہ نماز دن میں فرض ہو گئی محبت کی کمی کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی اس وقت میں نماز نہیں پڑھی تو وہ دن میں فرض ہو گئی ہے اس کے بعد جب حالت درست ہو جائے اور نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس نماز کی فضا کی جائے کم سے کم اتنا مسئلہ بھی یاد رکھیں آج ربیع ابل کے بارے میں کچھ کہنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کس تاریخ میں ہوئی عام طور پر یہ جو سلسلہ چل گیا ہے کہ بارہ ربیع الاول میں ولادت اور بارہ ہی میں وفاد یہ بات بالکل غلط ہے تعجب یہ ہے ترقی کے اس زمانے میں جو ایٹم کا زمانہ ہے ایٹم کو یہ تقسیم کر کے آگے پھر اس کی تقسیم آگے تقسیم اور قربان ہو رہی ہے اور فاریکس ہو رہی ہے اتنے ترقی کے زمانے میں اتنا موٹا سا حساب سمجھ میں نہ آئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اصل اس کا بھلا دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کچھ فکمت ہے مسئلہ تھی ورنہ یہ ہے کہ اتنا ترقی یافتہ دماغ زہرہ پر پہنچنے والا کمر اور چاند پر پہنچنے والا وہ دماغ اور اس دماغ کو اتنا موٹا سا حساب بھی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تو اللہ میاں کی طرف سے کوئی حکمت اور مسئلہ ہے چاند اور سورج کی حرکتوں کو ناپنے والے منٹوں میں سیکنڈوں میں سیکنڈ کے بھی آشار در آشار شمسی سال کتنا ہوتا ہے یعنی سورج والا سال یہ کتنا بڑا ہوتا ہے تین سو پینسٹھ آشاریہ دو چار دو دو ایک آٹھ سورج کا سال ہے چاند کا سال کتنا بڑا ہوتا ہے تین سو چبن آشاریہ تین چھ سات پانچ چھ یہ چاند کا سال ہے ان چیزوں کے بتانے کی بھی حاجت نہیں اس لیے کہ یہ صرف میں نہیں بتا رہا اس کو دنیا جانتی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نہ جانتا ہو تو دنیا جانتی ہے دنیا کے خسابات اس پر چل رہے تو سالوں کی آپس میں تدبیف دے کر ذرا اس سے تھوڑی سی بات سمجھ لیں آئندہ سالوں کی جنتریاں جو لوگ چھاپ دیتے ہیں جنوری شروع نہیں ہوئی آئندہ سال کی اور اب ابھی سے جنوری کی پہلی تاریخ میں ربی ال اول کی کتنی ہوگی اور فروری کی پہلی میں اس کی کتنی ہوگی اور رمادان کی پہلی کس تاریخ میں ہوگی پورے سال بھر کی بنا دی اور صرف ایک سال کی نہیں سینکڑوں سالوں کی بنا دیتے تو کیا ان پر کوئی بہین حاضر ہوتی ہے کیسے بناتا؟ تو کوئی وقت نہیں ہوتی کوئی گہری بات نہیں ہے یہی بات ہے کہ سورج والا سال اتنا بڑا ہے اور چاند والا سال اتنا بڑا ہے دونوں کی آپس میں نسبت کیا ہوئی نسبت کا خال نکال کر وہ ان کو آپس میں متابقت دے دیا یہ اکثر نقشہ چھاپنے والے وہ تو بیچارے دوسروں سے نقل کر دیتے ہیں ان کو تو کچھ پتا وتا ہوتا نہیں مگر حساب نکالنے والے یوں ہی نکالتے ہیں تو ان پر کوئی وہی نازم نہیں ہوتی کوئی علم غائب نہیں ہے حساب ہی سے ہے اور پھر آپ حضرات سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حساب جو لگایا جاتا ہے سال بھر کی پہلے چھاپ کر جو کر دیتے ہیں تو اس میں جب دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے تو کبھی ایک آدھ دن کا فرق ہو سکتا ہے دو دن کا فرق نہیں ہوگا چاند دیکھ کر فیصلہ کرنے کا اور حسابی فیصلے کا ایک دن کا کبھی فرق ہوتا ہے تو کبھی نہیں بھی ہوتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حسابات آج کل کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں رہی پوری دنیا ان حسابات کی قائل ہے اس پر کتابیں یورپ میں اور لندن وغیرہ کے شاہی اورستگاہ میں وہاں سے یہ کتابیں ہمیشہ چھپ رہی ہیں تو جب یہ بات اتنی واضح ہے اتنی کھلی ہوئی ہے تو ان حسابات کی روح سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں امکان نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت البت میں اس کا کوئی امکان ہے. اگر کوئی محاصر کوئی حساب لگائے کرے حساب بتائے تو بھائی ذرا ہمیں بھی بتا دیں کہ کی کیسے ہو بندہ ہزاروں کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں مگر سارے کے سارے اس مقدے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو پا بارہ ربیع الابل کو یوم ولادت ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے دیکھیے اتنی واضح بات کہ آج کون سی تاریخ ہے ربی الاقل کی کسی کو معلوم نہیں ہوگا ابھی موضوع لوگ نہ بتائیں اچھا ٹھیک ہے کچھ مولوی نمالوں نے بتا دیا باقی کو تو یہ بھی معلوم نہیں ربی ال کی اچھا ہاں معلوم ہوگی آپ بات سمجھنا کیونکہ ربی ال ہے بھئی ابھی تو میلاد پڑنے کئی دعوتیں ابھی اڑانا ہے کئی جگہ پر میلاد پڑنا ہے ربی ال کی معلوم ہے اور مہینہ ہوتا تو ہم پوچھتے تو پتہ چلتا کہ کتنے لوگوں کو تو <تصفح> آج ربی کی ہے چوبیس دن ہے جمعہ کا اور دوسری دسمبر کی کتنی ہے تیس تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس سال میں یہ سال جو چل رہا ہے اکتیس دسمبر ہوگی اکتیس دسمبر ہوگی پیر کے دن سارے اس کو बनाएंगे بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے میاں کیسے ہو گیا جمعے کے دن تو تیس ہے تو اکتیس ہفتے کو ہوگی پیر کو کیسے ہو گئی مگر یہ رٹ چلے لگائے جا, لگائے جا, لگائے جا. اکتیس دسمبر ہوگی پیر کے دن اکتیس دسمبر ہوگی پیر یہ اپنے رٹ لگا ارے میاں کیسے ہو گئی کچھ بتاؤ سمجھاؤ کس طریقے سے ہو گئی آج جب جمعے کے دن تیس <تصفح> ہے تو پھر اکتیس ہفتے کے دن ہونی چاہیے تو مقصد یہ ہے کہ آج سے لے کر گزشتہ چودہ سو سال کا حساب لگانا اگر مشکل ہے تو پھر چلیے اور مختصر بتا دیتا ہوں کہ حجت ودا جو اس میں جمعہ کے روز ذیل حجا کی نو تاریخ ہے اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جمعہ کے دن تھا اور اس میں نو تاریخ جمعہ کا دن تو اس سے صرف تریسٹھ سال پہلے کا حساب لگا لیا آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی ہے تو 63 سال پہلے کا حساب لگا لے تو وہ کسی صورت میں بھی پیر کے دن اگر آپ کی ولادت تسلیم کی جائے تو وہ بارہ رویے لفظ نہیں یعنی اتنا تو یقین ہے آپ کی ولادت پیر کے دن کی ہے مگر پیر کا دن بارہویں کو نہیں بنتا اس کے قریب قریب بھی نہیں بنتا ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن یہ دو باتیں مسلم مگر ربی الاول کے مہینے میں پیر کے دن میں آپ کی ولادت بارہ ربیع الاول کا حساب کسی طریقے سے صحیح نہیں بن رہا صاحب حساب سے کیا بنتا ہے دو ربیع الاول کا حساب بھی بن جاتا ہے آٹھ کا بھی بن جاتا ہے ان میں سے مغل پائی بہت بڑے معرف گزرے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ دو ربیع الاول ہے ولادت کا دن پیر کے دن ربی الاول میں پیر کے دن میں دو تاریخ تھی جس میں ولادت مبارکہ ہوئی ہے مگر یہ تو ان کا صرف اپنا حساب ہے حضرات صحابہ کرم رضی اللہ تعالی عن میں سے ابن عباس اور جبیر بن رضی اللہ تعالی تعالیٰ ان صحابہ سے روایت ہے کہ آٹھ ربیع الاول ہے اور جمہور محدثین محرقین ان کا بھی یہی ہے کہ آٹھ ربی الاول ہے حضرات محدثین اور محرقین وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آٹھ ربی الاول میں ولادت ہوئی ہے یہ تو سابی طریقے سے بھی صحیح صحابہ کے رضی اللہ عنہ ننمے سے جو میں نے بتایا دو صحابہ سے وہ بھی ثابت اور اکثر محدسین محدثین عرقین ان میں تو عقل تھی بھی حمد اللہ تعالیٰ تو ان کے یہاں بھی یہ ایک آرٹ ہے ان لوگوں نے بنا دیا بارہ یہ بات تو ہو گئی ولادت کے بارے میں لی جائے کے بارے میں تو یہ حساب تو اس سے بھی زیادہ آسان پہلا تو میں نے بتایا تھا کہ آپ تریسٹھ سال کا حساب کریں اور اس کے بارے میں تو بتاتا ہوں کہ صرف تین مہینے تین مہینے کا حساب جو ہے پہلی تاریخ کب کب ہوئی وہ تو بالکل بدھو بھی کر لے بالکل بدھو آدمی وہ بھی کر لے آپ خود کر لیجئے گا زی حجہ میں نمی تاریخ جمعے کے دن تھی اس کے بعد کتنے چاند ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاطر محرم ایک سفر دو ربی الاول تین ربی الاول میں آپ کی وفات تھی تین ہی چاند تو ہوئے تو تین چاندوں کا حساب لگانا تو بالکل ان پر سے ان پر آدمی بھی کر سکتا ہے تینوں مہینے اگر انتیس کے لگائے جائیں تو پیر کے دن یہ بنتی ہے دو تاریخ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربی الاول میں ہوا پیر کے دن ہوا اور ربیع الاول کے شروع میں ہوا درمیان یا آخر میں نہیں شروع میں شروع میں دو ربیع الاول بنتی ہے اس کے بارے میں حافظ رحمت حضر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ تھا کہ ثانی شہر ربیع الا ثانی شہر ربیع الاول ربیع الاول کی دوسری تاریخ اس شہر کو کسی نے پڑھ لیا عاشر ثانی عاشر ربیعلا ثانی عشر کے معنی بن جاتے ہیں بارہ وہ لکھا ہوا تھا شہر تو کسی کی نظر کمزور ہوگی یا کوئی مکھی کی بیٹھ گئی ہوگی تو اس کو شہر کو عاشر پڑھ دیا بارہ بنا لیا اور اس بنانے میں حکمت کیا ہے وہ تو بعد میں بتائیں گے ابھی تو ان بیبوں اور بیبیوں کے ذرا سا وقت اگر تینوں مہینے انتیس کے لے لیے جائیں تو کیا بنا دو ربیع الابل یاگر تو اگر تینوں مہینے تیس تیس کے لگائے جائیں تو پھر پیر کے دن جو ہے وہ تو چھ تاریخ بنتی ہے بارہ کے درد آگے اب لیجیے پہلے دو مہینے انتیس کے تیسرا مہینہ لگائیں تیس کا تو یہ تو پیر کے دن تو سات کو پڑھتا ہے بارہ کدھر گئی اب چوتھی صورت دو, دو سورت لیجیے اور ایک تیس کا تو پیر کو بارہ کیسے ہو گئی پیر کو یا تو پہلی یا آٹھ بارہ کدھر گئی تو یہ بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے کہ دو چاند تو لگائیں تیس کے اور ایک لگائیں اکتیس کا <laughs> اکتیس کا بھی کبھی چاند لگا دوں اولن تو تین چاند مسلسل تیس کے ہوں یہ بھی ذرا مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی کبھی ہو جاتا ہے امکان ہے مگر کبھی اکتیس کا بھی ہوا دو چاند تیس تیس کے بنائے جائیں اور تیسرا اکتیس کا بنایا جائے تب جا کر آپ حضرات کا یہ حساب بنتا ہے کہ وفات پیر کے دن تو اس سے یہ ثابت ہوا بارہ وفات جو بتایا جاتا ہے یہ سب اس کو صحیح کرنے کا کوئی امکان نہیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بارہ ربی ال کو نہ وفات کا دن کہنا صحیح ہے اور نہ ہی ولادت کا دن قرار دینا صحیح ہے دونوں باتیں غلط ہیں دوسری بات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر عید عید میلاد النبی ہوتی اور جیسے آج کل جلوس نکلتے ہیں یہ جلوس بھی ہوتے اور عید میلاد النبی اور سیرت النبی کے اس طریقے سے جلسے بھی ہوتے اور عصال ثواب کے نام پر دعوتیں بھی اڑائی جاتی ہیں نیم اس میں نے ایسارے سواب بڑا اچھا نکالا ماشاء اللہ ای سارے سواب ایسار کے معنی پہنچانا ہر سواب کے معنی اچھی چیز پہنچانا یعنی لڈو پہنچاؤ پہ مسلمان کا اسالاب سارا کر کرا کر رہ گیا کہ بس دے دیگیں چڑھاؤ کور میں پیٹ میں اتارو دے دیگیں چڑھاؤ کور میں پیٹ میں اتارو مرغیاں نیچے اتارو اور حلم کرنے کے لیے پھر سوٹے کی بات میں سب ہو گیا وہ اسال کر رہے ہیں یہاں ڈالا نیچے ایسال ایسال کے مانا پہنچانا صبح میں اسال کیا اور پھر شام میں کیا وہ نیچے سا اسال کا میں صبح میں اسار کیا پیٹ کے ذریعے وہ منہ کے ذریعے سے پیٹ میں اور شام تک اسار ہو گیا نچلے منہ سے گٹر میں سبحان اللہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے اسال سلاب کے نام سے بس دعوتیں اڑائی جائیں سال سلاب ہو رہا کبھی پوچھا ہوتا کسی سے کہ اسال سلاب کیسے ہوتا آج میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑتا ورنہ وہ اصل معذور رہ جائے گا کبھی کبھی بتاتے رہے تم انشاءاللہ پھر کبھی بتا دوں یا میرا بات پڑھ لیجیے پھر مرم ثواب سے انکار نہیں بتانا یہ ہے کہ اسال ثواب کا طریقہ جو بنا رکھا ہے کہ خود ہی پکاؤ خود ہی کھاؤ خود ہی پکاؤ خود ہی کھاؤ یہ اشار ثواب نہیں ہے یہ پیٹ پرستی ہے تو میں یہ بتا رہا تھا دوسرا نمبر نمبر لگا رہا ہوں تھا کہ بات یاد رہے تو دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اگر عید میلاد النبی منانا اس طریقے سے ہوتا جیسے آج ہو رہا ہے تو پھر کیا اس کے دن کا تاریخ کا بھولنے کا کوئی امکان تھا ظاہر ہے کہ کوئی امکان نہیں تھا آج اگر کوئی یہ کہے کہ دو چار سال کے بعد لوگ بارہ ربی ال کو بھول جائیں گے کوئی ولی اللہ اپنی پیش کوئی لکھ دے پانچ سال کے بعد پانچ سال چھوڑ کر پچاس سال یا سو سال ہی لکھ دے پچاس سال یا سو سال کے بعد لوگ بارہ ربی الاول کی تاریخ کو جو ولادت کی تاریخ سمجھی جاتی ہے بھول جائیں گے تو کیا اس کی پیش گوئی کو صحیح سمجھا جائے گا بھائی پوری دنیا کروڑوں کی مقدار میں اور ہر شہر میں ہر محلے میں اتنے ہنگامے اتنے ہنگامے ریڈیو پر ٹی وی پر گانے والے مرد مردوں سے زیادہ گانے والی عورتیں اور oh, رات دن ہنگامہ رات دن ہنگامہ جل سے ہو رہے ہیں جلوس نکل رہے ہیں اخبارات بھرے جا رہے ہیں تو کیا اس کا امکان ہے کہ کبھی دنیا اس کو بھول جائے کوئی امکان نہیں تو اب یہ سوچئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علم کے زمانے میں بھی اگر اسی طریقے سے عید میلاد النبی ہوتا تو پھر وہ کیسے بھول گئے تاریخ دو کو بارہ بنا دیا کہتے ہیں تھی تو دو اس کو پڑھ لیا گیا بارہ تو مغالطہ ہو گیا بارہ بن گیا تو میاں اگر اس وقت میں یہ جلوس ہوتے جلسے ہوتے اشار صبح کی دعوتیں ہوتی اور اس طریقے سے ہنگامے ہوتے اور گایا جاتا اور میلاد پڑھے جاتے تو پھر تو یہ ہے کہ دو کو بارہ چھوڑ کر کوئی بائیس پڑھ لیں اور ایک پڑھنے والا چھوڑ کر سو بھی پڑھ لیں تو, تو بھی انسان بھول نہیں سکتا اس سے کیا ثابت ہوا یہ ثابت ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو آج کل مسلمانوں نے شروع کر دی ہیں حدرا صحابہ کے رضی اللہ تعالی عنہم میں نہیں تھیں بات تو سمجھ میں آئی یعنی اگر ہوتی تو بھولے کیوں تو بھول جانا اس تاریخ کو اس کی دلیل ہے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل اور نہیں ہو سکتی کہ یہ ساری خرافات اس وقت میں نہیں ہوا کرتی تھیں یہ بعد میں شروع ہوئی یہ دوسری بات تیسری بات وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس تاریخ کو کیسے بھول گئے کیوں بھولے سوچیے غور کیجیے یعنی یہ تو یقین ہے کہ, کہ یہ تاریخ نہیں ہے پھر جب یہ نہیں ہے تو وہ کیوں بھولے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کیا کمی تھی یہ تو نہیں کہہ سکتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بلا تردید دعوے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جب تک دنیا باقی رہے گی اس پورے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ جو محبت تھی اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں مل ہو ہی نہیں سک اتنی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی اپنی جانیں مال اولاد وطن تجارت سب کچھ قربان کر پر یہ تو ان کے لیے کہ ادنا سی بات یہ محبت تھی صحابہ کرام رضی اللہ دو تین قصے بھی سنا دوں حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ ایک بار دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں گوشت اور کدو دونوں کا میلہ ہوا سالم تھا ہدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے نکال رہے تھے کھا رہے تھے پیالے میں سے تلاش کر کر کے کدو کے ٹکڑے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے مجھے کدو کے ساتھ محبت ہو گئی کہنے میں آسان سی بات ہے مگر ذرا دلوں کو ٹکوری یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس روز سے میں نے کدو کھانا شروع کر دیا کھاتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ صرف کھاتا ہوں میں کدو سے محبت ہو گئی کھانے کی چیز کسی کو مرغوب ہو یا نہ ہو کیا یہ رغبت اور دل کا ذوق جو ہے کسی کے دوسرے کے کھانے سے کبھی ذوق کسی کا بدلا دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی پپیتا آپ کو مرغوب نہ ہو بعض لوگوں کو ہوتا نا جو انہیں نہیں کھایا مرغوب نہیں ہے وہ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کو دیکھ کر اس کو مرغوب ہو جانا اس میوزار کی محبت ہو کہ محبوب کھا رہا ہے پپیتے سے نفرت ختم ہو گئی محبت ہو گئی مرغوب کسی غذا کا مرغوب ہونا یا ناپسندیدہ ہونا یہ ایک اندر کا طبی دوق ہوا کرتا ہے جب تک وہ ذوق نہیں بدلتا اس وقت تک وہ چیز جو ہے نامرغوب چیز مرغوب نہیں ہو پاتی حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اس وقت سے کدو مجھے مرغوب ہو گیا محبوب کی ایک ادا کو دیکھ کر اندر کی پوری کیفیت بدل جاتی ہے دل کے اندر ایک انتخاب پیدا ہوگا سے سوچیے کتنا بڑا انتخاب دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ محبوب کے ادا کو دیکھ کر اندر کی کیفیت فوراً بدل جائے دوسری مثال ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بٹن کھلے رکھتے تھے ایسا نہیں ہے اتفاق اتفاقی بات ہے کھلے ہوئے تھے مگر انہوں نے خاص نظر جو محبوب پر ڈالی اور نظر پڑتے ہی جو خاص کیفیت نظر آئی وہ ادا پسند آ اسی ادا پر قربان ہو گئے مرتے دم تک یہ بٹن نہیں لگا رہنے دی پر دیکھا ہوگا کہ بند بھی ہے اور کئی صحابہ دوسرے ان کو جو ایک ادا پسند بس آ زندگی گزار دی بٹن نہیں لگایا تیسرا سنیے ہے بنا خطرناک سا وہ ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر سنیا حضرت ابو رضی اللہ محدور ابھی بچے تھے کافر تھے اسلام نہیں لائے تھے ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے تو کافروں کے کچھ بچے کھڑے ہوئے مسلمانوں کی اذان کی نقل اتار رہے تھے کافروں کے بچے اے بچوں کا کیا ہے جو کھیل ہاتھ آ گیا تو اذان کی ناکل رہے تھے اللہ تعالی جب کسی کی ہدایت کا سامان پیدا فرمائے تو پھر وہ کھینچ لیتے ہیں اسباب پیدا فرما لیتے ہیں اللہ یجتبی الیہ دی من ینیب اللہ جس کو چاہتا ہے زبردستی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یا اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں زبردستی اپنی طرف اللہ یا جتنے بھی یا اللہ ہمیں تو اسی فہرست میں داخلہ دیکھیں کیا سامان ہو رہا ہے ہدایت کی. نقل اتار رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محبو کو پکڑ لیا یا بلایا آ گئے دان کیسے دان دے رہے تو سناؤ برا ان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر چار بار کہا بلند آباز سے اس لیے کہ اللہ تعالی کی کبریائی کے قائل تو کفار بھی تھے وہ ڈرے نہیں کہا بلند آباز سے اعلان کیا اس کا اس کے بعد جہاں آیا شہادت کا معاملہ توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت تو اب یہ ڈرے کہ تمہارے اقربہ آہستہ میری آواز کو پہچانیں گے کہیں میری پٹائی ہو جائے اور کیا ہو ڈرے آہستہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سر پر رکھا اور سر پر رہ کر فرمایا کہ بلند آواز سے کہو صاحب کا ہاتھ رکھنا تھا اور ایوان کی دولت نصیب ہو گئی اور اعلان کے ساتھ پھر وہیں اسلام کی دولت مل گئی تو انہوں نے کیا کام کیا ایک کام تو یہ کہ اگرچہ ادان کی حقیقت وہی ہے کہ اشہد اللہ الا اللہ اس کے بعد اشہد اللہ محمد الرسول اللہ دو دو بار یہ الفاظ کہے جائیں اور شروع ہی سے بلند آباز کے ساتھ کہے جائیں مگر محبوب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوا تھا پہلے میں نے آہستہ کہا تھا اس کے بعد ان کے فرمانے پر بلند آباد سے کہا تو عمر بھر اس کو جاری رکھا چھوڑا نہیں جب اذان دیتے تو پہلے کیسے اشاد اللہ الہ الا اللہ پھر چل آ کر جو قصہ محبوب کے ساتھ پیش آیا تھا عمر بھر اس کو دہراتے رہے عمر بھر دہراتے رہے عمر بھر دہراتے رہے, بھر دہراتے رہے، چھوڑا نہیں اس کو اور دوسری بات وہ ہے ذرا دل پر ہاتھ رکھنے کی جس کو میں نے کہا کیا بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر پر ہاتھ رکھا تو عمر بھر سر کے بال نہیں منڈائے یہ وہ بال ہیں جن پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا عمر مربھر نہیں مار تو ان کی محبت تو یہ کہ جن بالوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا ان بالوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور آج ایشتے نبی کا دعوے دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے سے کرتا ہے چہرے کے بال گٹر میں جا رہے ہیں چہرے کے بالوں پر پھاڑا پھیلتا ہے ذرا امتحان لیجیے اپنی محبت سوچیے غور کیجیے یا اللہ تو ایسی محبت عطا فرما ایسی محبت عطا فرما کہ تیرے حبیب صلی اللہ وسلم کی صورت مبارکہ سے محبت ہو ایسی ہو جائے کہ ساری دنیا تانا دیتی رہے مگر یہ کہ کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو تیرے محبوب کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے یہ تھی محبت ان لوگوں کی یہ درمیان میں بات آ گئی محبت کے بات آیا تو پھر کبھی بتاؤں گا یہاں میں نے اس لیے بتایا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ محبت میں کمی تھی محبت میں تو کمی نہیں تھی دوسری کیا وجہ ہو سکتی کیا حافظے کمزور تھے تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ فجر کی نواز میں امام نے کون سی سورت پڑی تھی امام کو خود یاد نہیں رہتا دوسروں کو بول فجر تو دور گئی مگر کے بعد جب نواز سے فارغ ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھے کون سی صورت پڑی تھی کسی کو یاست نہیں ہوگا اور اگر کہیں کہ فلامی علاج میں کھانے کون کون سے تھے وہ گزشتہ سال والے بھی بتا دیں گے محبوب دل میں رچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کمزور نہیں تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ دو شخص آپ کے حافظے کا امتحان لینے کے لیے جاتے ہیں ایک نے یہ کہا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو اب ذرا حافظے کا امتحان لیتے ہیں کہ مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے چہرہ بند کر لیا آنکھیں تک بند کر لی دوسرے سے کہا کہ مجھے پکڑ کر لے جا روڈ کے پاس اور وہاں جا کر خود بولے نہیں کہ آواز سے نہ پہچاننے دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ بتاؤ یہ شخص جو میرے ساتھ ہے اور چہرے پر نقاب ہے سارا بند اسے کچھ پہچانتے ہو انہوں نے پاؤں پر نظر ڈالی صرف پاؤں ہی کھلے تھے بہت سارے بند پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب میں غلام تھا تو میرا آقا اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میرے مالک نے یہ کہا کہ یہ بچہ اٹھا کر فلاں دودھ پلانے والی عورت کو دے دو اس زمانے میں مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی دودھ پلانے والی نوکر پر ہوا کرتی تھی ان کو بچہ دیا جاتا تھا تو فرمایا کہ میرے مولا نے مالک نے یہ کہا کہ یہ بچہ اٹھا کر اس کو دے دو میں نے بچہ جو اٹھا کر اس کو دیا تو اس بچے کے جو پاؤں تھے تو وہ یہی معلوم ہوتے ہیں ایسے ہی تھے اندازہ لگائی اور واقعی وہ وہی تھا پہلی بات یہ بچہ جب دودھ پینے کے لیے کسی کو دیا جائے گا تو پیدا ہونے کے بعد متصل جلدی ہی دیا جائے گا اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بلا خوراک کے بچہ کئی گھنٹے تو رہ نہیں سکتا وہ پہلے سے طے ہوتا تھا فلاں کو دیا جائے پیدا ہو ہوا ایک دو گھنٹے کی عمر ہوگی اس وقت میں بچے کی دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو جو لے کر جاتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے پاؤں کو تھوڑے دیکھتا ہے کسی نے اٹھایا بھی تو اس کے چہرے کو دیکھے اور چہرے کو بھی اس توجہ سے نہیں دیکھتا کہ مجھے یاد رکھنا ہے پھر کبھی میرا امتحان ہوگا سر سری نظر پر تو اور بھی زیادہ سر سری نظر تو ایک دو گھنٹے کا بچہ اور اس کے پاؤں پر جو ایک سرسری سی نظر پڑ گئی اس کے بعد اس بچے کے جوان ہونے کے بعد اس کے پاؤں پہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں بتاتے ہیں یہ تھے حضرت ابو اگر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کچھ دم کر کے چادر پر مجھے دیا اور فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو جب سے میں نے اپنے سینے سے لگایا اس وقت سے کوئی بات جو بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کوئی نہیں خود بھی اتنے حافظ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں بھی تھیں اس کے بعد حضرات محدثین رحمد اللہ تعالی کے حافظ دیکھیے صحابہ کے بعد کا زمانہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ پر تشریف لے گئے بالکل نا عمر تھے وہاں کے محدثین کو خیال ہوا کہ ان کا امتحان لیا جائے انہوں نے سو حدیثیں دس آدمیوں نے اس طریقے سے یاد کی کہ ایک ایک نے دس دس حدیثیں اور ان میں خلط ملت کر کے یاد کی سن دیکھ کی متن دوسرے کا اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا ایک کا دوسرا دوسرا آدھے کا کاٹ کاٹ کر کے اس طریقے سے دس دس ایک ایک عالمس نے یاد کی امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لے گئے بالکل عمر ہیں وہ دس محدث آ گئے امتحان لینے والے ہم کچھ حدیثیں سناتے ہیں ذرا بتائیے ایک پڑھی فرمایا لادری مجھے معلوم نہیں یہ حدیث دوسری پڑھی لادری تیسری پڑھی لادری دس ہی پڑ گیا لادری مجھے معلوم نہیں دوسرا شروع ہوا وہ بھی دس پڑھ گیا ہر ایک پر لادری مجھے معلوم نہیں تیسرا دس پڑھ گیا مجھے معلوم نہیں چوتھا دس پڑھ گیا مجھے معلوم نہیں وہ لوگ جو عوام تھے وہ حیران کہ اگرچہ نو عمر ہیں مگر ان کے حافظہ کی اور ان کی حدیث کی دھاک دنیا پر بیٹھ چکی ہے اور اسی لیے تو اتنا بڑا اجتماع ہوا اتنے بڑے بڑے محدث آئے مگر یہ کیا بات کہ جو حدیث بھی ان کے سامنے پڑ مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم مگر وہ امتحان لینے والے سمجھ رہے تھے کہ یہ کامل ہے ہم تو گڑبڑ کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ تو واقعی حدیث نہیں ہے اور جب سو کے سو پڑ گئے سو حدیثیں دس دس نے دس آدمیوں نے سو حدیثیں پڑھی ختم کر دی اور میں اب سنو میں پڑھتا ہوں صحیح حدیثیں میں اب پڑھتا ہوں سو کی سو سہی کر کے سنا دی مرخین یہ لکھتے ہیں کہ سو حدیثیں صحیح پڑھ دینا امام بخاری کا کمال نہیں جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں وہ سو پڑھ دے تو کیا کمال کمال یہ ہے کہ جس ترتیب سے انہوں نے پڑھا تھا وہ ترتیب یاد ہو گئی جس نے پہلے پڑھا وہ پہلے نمبر میں انہیں پڑھ کر سنائی دوسرے نمبر پر جو پڑھی وہ دوسرے پر آئی تیسرے والی تیسرے پر آئی سو کی سو ترتیب سے سنا رہے ہے اصل میں دنیا میں آ جانے کی بات ایسا حافظہ کسی کا ایک محدث فرماتے ہیں میں نے سو حد کیے ہیں اور ہر سال حج الگ اونٹ پر کیا ہے اونٹوں پر ہوتے تھے ہر سال حج کیا ہے تو الگ اونٹ پر کیا ہے ان سو اونٹوں میں سے جو بھی میرے سامنے لایا جائے گا میں بتا دوں گا کہ اس پر فلاں سال میں کیا تھا ہمارے سامنے تو ہزار اونٹ بھی ہو تو کسی کو ایک کو دیکھے دوسرا بھی اسی کا ایسا انسان کی پہچان تو پھر بھی ذرا ہو جاتی ہے اونٹ کی پہچان اونٹ سے امتیاز بچپن میں بھیڑ بکری چرانے والوں کے کبھی کبھی ہوتے ہیں تو وہ بھی بکری تو ہم بھی کچھ پہچانے لیں یہ بھیڑے لو سب ایک جیسے کیسے پہچانتی وہی سے ہم پوچھا کرتے ہیں یہ بھیڑے سب ایک جیسے پتہ کیسے کیسے لگتا ہے وہ کہتے ہیں بس وہ ہمارا کام ہے پہچان لیتے تو وہ یہ کہ صرف یہ نہیں کہ سو اونٹوں کو پہچان لیا اس کے ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا خلیہ میرے, میرے دل میں میرے ذہن میں اتنا محفوظ ہے کہ ساتھ یہ بھی بتا دوں گا کہ فلاں سال میں کیا تھا یہ بھی بتا دوں گا امام تیر مل رحم اللہ کا فصلہ سنیے آخر عمر میں نظر جاتی رہی نابینا ہو گئے اونٹ پر سوار ہیں جا رہے خادم ساتھ ہے جاتے ہوئے چلتے چلتے راستے پر سر جا دیا آدمی نے پوچھا کہ حدور یہ کیا بات ہے یہاں سر کیوں جھکا دیا فرمایا یہاں ایک درخت ہے اس کی شاخیں اوپر سے نیچے کو جھکی ہوئی ہے سواری پر جب کوئی گزرتا ہے تو اس کے سر میں لگتی ہیں اس لیے میں نے سر جھکا تو خادم نے عرض کیا کہ یہاں تو کوئی قریب قریب بھی کوئی درخت نہیں چل جائے کہ یہاں ہو فرما یہیں ٹھہر جاؤ یہیں رک جاؤ ادھر گئے اونٹ سے فرمایا قریبی گاؤں سے تحقیق کرو اگر کسی وقت میں یہاں ایسا درخت نہیں تھا تو ثابت ہوگا میرا حافظہ کمزور ہو گیا آئندہ کے لیے حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا جب حافظہ کمزور ہو جائے تو پھر حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں آئندہ چھوڑ دوں گا تحقیق کرو قریبی گاؤں سے معلوم کیا تو بڑے بڑے, بڑے بورو نے بتایا کہ وہ تو کئی سال ہو گئے درخت ختم بھی ہو گیا اور واقعی یہاں درخت تھا ایسا مگر مطلب وہ تو کئی سال ہو گئے ختم بھی ہو گیا ایسے حاقے بتائیے نظر نہیں ہے چلے جا رہے ہیں جاتے جاتے جہاں درخت تھا اس کی جگہ یاد ہے اس جگہ پر وہ درخت خیر یہ چند مشالے میں نے بتا دی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سوچئے کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وہ بھول گئے اور وہ ہاتھ بھی بھول گئے تو کیا حافظے کمزور تھے تو معلوم کہ حافظے بھی کمزور نہیں محبت بھی کم نہیں تھی اور حافظے بھی کمزور نہیں تھے آخر کیا بات کیوں بھول گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ احکام کو, احکام کو محفوظ رکھا اس لیے کہ بے کا مقصد احکام ہے کا مقصد کیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا مخلوق کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کے محلہ تک پہنچانا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے بتانا مقصد ہے <تصح> تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور جو دیا یاد رکھنے کا محفوظ رکھنے کا اور جہاں دیکھا کہ حافظے شاید کمزور ہو جائیں تو پھر تدوین حدیث کا کام شروع کیا حدیثوں کو لکھانے کا آگے پھر کام شروع کیا. سن 99 ہجری میں حضرت عمر ابن عبد الزیز رحم اللہ تعالیٰ نے اس کام کو شروع کیا ہے اور اس وقت سے پھر حدیث لکھی بھی گئی اور لکھنے کے بعد اندازہ کیجئے آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط جو لکھے تھے کپار بادشاہ کی طرف میں وہ فصل مل گئے اصل خط مل گئے ان اصل خطوں کا جب فوٹو شائع ہوا جو محدثین نے جو لکھا ہے لفظ بلفظ اس میں چودہ سا سال میں ایک حرف کا پھر نہیں آیا تو سانیوں اور یہودیوں کی کتابیں تو انہوں نے ایسی بدل ڈالی ایسی بدل ڈالی ہیں آسمانی کتابیں کہ ان کی حقیقت ہی کہیں نہیں ملتی آپس میں مختلف مگر یہاں پر آنے کریم تو الگ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی حفاظت کا یہ عالم کہ ایک حرف کا فرق نہیں آیا چودہ سوائیں گی اسی طریقے سے محفوظ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ سوچا کہ سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ کی وسالت کا مقصد کیا اس کو محفوظ رکھا ہے اللہ نے قانون کا انسا دیا حکام کیا دیے اور دوسرے درجے میں جن چیزوں سے جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو بھی محفوظ کیا محبت کے کیا تقاضے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پد کیسا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کیسے تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں کیسی تھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیسی تھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی کیسی تھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی میں کتنے بار سفید ہو گئے تھے ارے اتنی باری کی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سفیدی سفیدی کے اندر سرخی وہ کس طریقے کی تھی اس حد تک اور اس کے بعد آپ کا اٹھنا کیسے ہوتا تھا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا گھر میں کیسے باہر کیسے چلتے کیسے کھانا کیسے کھاتے تھے پہنتے کیسے تھے کیا پہنتے تھے ایک ایک چیز کو معلوم کیوں محبت کی وجہ سے چہرے کے بال محفوظ نہیں رہتے محبت کے دعویداروں میں اور وہ یہ ہے کہ ایک ایک ادا کو محفوظ کرنا ہے ایک ایک بات کو محفوظ کرنے. وہ بتا رہے ہیں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ چلیے بلادت اور وفات میں کوئی رکن نہیں تھا مگر وہ محبت ہی سے محفوظ کر لیتے ہیں محبت ہی سے محفوظ کر لیتے کہ ہمارا محبوب کب پیدا ہوا ارے محبوب کا جدائی کا دن کب آیا تھا کب ہم سے جدا ہوتا ہے اس تاریخ کو یاد رکھ مگر یہ بھی نہ کیا کیوں نہیں کیا اس کی دو باتیں ایک تو یہ کہ محبت محبوب کی ادائیں تو محفوظ کراتی ہے مگر اس کی ولادت اور وفات کی طرف توجہ نہیں جانے دیتی اور مشاہدہ کر لیجئے تجربہ کیجئے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو اپنی بیگم صاحبہ کی تاریخی ولادت یاد ہو کسی کو ہے یاد اور کہہ رہے ہیں کہ مر رہے ہیں بیگم کی محبت میں بیگم بیگم یہ بیگم نہیں ہے بیگم وہ سارے غم شوہر پر چھوڑ کر خود بجاتی جاتی ہے کتنے کو یاد آج کل تو پھر بھی وہ شناختی کار ہو گیا اور وہ بنانا ہے وہ بنانا ہے دفتروں کے چکر بیگموں کو ملازمت دلانا کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی بھاری دیں گے خاندہ کی فلاں تاریخ میں پیدا ہوئی تھی اگر یہ نہ ہوتا تو کتنوں کو یاد اب محبت بڑی ہے تو محبت میں محبوب کی ادائیں رنگ ڈھنگ اور اس کے اعضا یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سامنے آنکھوں کے جھلکتی رہتی ہیں مگر یہ ہے کہ وہ وفات اور ملادت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ کس تاریخ تاریخ کو جاتا اس میں نہیں آتا اور آخری بات کسی درجے میں اگر آئے بھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جان بوجھ کر اس کو ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کو بھلوایا ہے اس میں خدمت اور مسرحت ہے اور خدمت اور مسرحت یہ کہ ولادت پر ہوتی خرافات بدعات اور بہت سی چیزیں جو شریعت میں داخل نہیں وہ لوگ شریعت میں داخل کر دیتے وفات پر ہوتا وہی رونا دھونا اور اثال اسوا وہ بھی بداوت کے طریقے سے اور دونوں چیزیں شریعت کے تقادوں کے خلاف ہیں اس لیے اللہ تعالی نے دونوں بھلوا دی تاکہ پھر ختم ہو جائے اس کی مثال بیت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی بیت رضوان جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا لنگینت مختصر کہتا ہوں اگر نہیں سمجھتے بہت رضوات کو چلیے پھر کبھی جب بڑے ہو جاؤ گے سمجھ لو گے تو بہتے رس بات جہاں ہوئی ہے کہ درخت کے نیچے وہ درخت بہت مقدس بہت مبارک سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے دوسرے سال بھلوا دیا صحابہ کے ذہن سے بات نکال دی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تلاش شروع کی کہ وہ درخت کہاں گیا جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی اتنا مقدم تلاش کرتے رہے کرتے رہے کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ذہنوں سے بھلا دیا تاکہ درخت کو معبود نہ بنا لیں غلط باتیں شروع نہ کر دیں بیعت بیت اللہ تو ہوا ایک عبادت کرنے کی بات وہ درخت آت... کون سی بات کہ عبادت وہاں کی جائے غلط دین نہ چل پڑے اللہ تعالیٰ نے ذہنوں سے ملیہ میٹ کر دیا کہتے ہیں کہ ہزار کوشش کر لی نہیں میرا مگر کہاں چھوڑے گے مسلمان کسی ایک کو پکڑی لیا <laughs> پکڑنے والوں <معلوم> نے <ہے> کسی ایک درخت کو جا پکڑا خام خائی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھول گئے اور تھوڑا سا زمانہ آگے گزرا تو ایسی جا کر پکڑ دیا یہی ہے یہی ہے کرتے رہ گے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب علم ہوا کہ یہ بے دقت شروع اور یہ کٹوا دیا اس طرف فرمایا وہ درخت تو یہ ہے نہیں اور جو تم لوگوں نے خود بنایا تھا وہ بھی یہ جا رہا ہے لو ایسا ختم کر دیا آج اگر حضرت عمر ہوتے تو یہ جلوس نکالنے والوں کو مار مار کر, مار مار کر مار مار کر مار مار کر ایسا سیدھا کرتے ہیں کہ کبھی آئندہ قیامت تک نام نہ لیتے سے. یا اللہ کوئی تو عمر پیدا کرنا ہم تو نیت کا سواب لیتے رہتے ہیں اگر خدا نخواستہ ہم کہیں حاقی بن گیا تو یوں کریں گے خدا نخواستہ <laughs> ساتھ خدا نخواستہ رکھنا <laughs> تو یوں ہی انسانوں کو سیدھا کروں گا مار مار کر درست کروں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کٹوا دیا درخت تو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو اس طرح متوجہ ہونے ہی نہیں دیا کس تاریخ کو یاد رکھیں اور کسی کو یاد رہی تو بلوا دیا اور ان نے توجہ بھی اس طرح نہیں کی اس لیے کہ اگر یاد رہ جاتی تو لوگ جو پراپات کرتے تو ان مبارک تاریخوں میں کرتے مگر ان لوگوں نے کہا مسلمانوں نے کہاں حلوہ چھوڑے کہاں قور میں چھوڑے کہاں جلوس جسوں کے اور عیصال صلاح کی نظت چھوڑے بھئی اگر وہ نہیں دیکھتا تو کچھ تو پکڑ ہی دو انہیں بارہ کو پکڑ لی تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک تاریخ کو بچا لیا اور وہ ہے دو بجے کرتے رہے بارہ کتنا بھی سمجھائیں ان کو باد لے آئیں گے اس لیے کہ اللہ میاں نے دے مس کر دیا یہ غلطی میں کرتے رہیں گے دوسرا بنا رکھا وہ نہیں اور میں وہ اصل اس لیے بتا دیتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں کرے گا اگر یہ خطرہ ہوتا کہ اس میں کرنے لگے گے تو میں نہ بتاتا اس کو سنیے آخر میں ایک مبارک اس سے ختم کرتا ہوں کہ محبت کیا غلط یاد رکھنے کی بات کیا ہے کا مقصد کیا نہ بلادت پر خوشیاں منانا ہے اور نہ وفات پر رونا دھونا ہے وہ تو یہ ہے کہ احکام کی تعمیر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تو روزانہ لوگ استقبال کے لیے نکلتے تھے روزانہ لوگ انتظار اور بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ کر چھوٹی چھوٹی بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ چڑھ گئی روزانہ دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کئی <سلام> دن انتظار میں گزر گئے اور جب دور سے نظر پڑی کچھ حضرات آ رہے ہیں تو بچیوں نے کیا کہا یا <سلام> اللہ ان بچیوں کی دل کی حقیقت کا حصہ ہمیں بھی آتا آمین <سلام> <سلام> کیا البدر علینا من ثنیات بدائی با شکروالینا دائی اے یو ہی جی تب بل امر موتا <المتاری> تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کا وہ دل تھا وہ سمجھتے تھے کہ رسالت کا مقصد کیا سمیت الودا کی طرف سے اوبرنے والے چودنی کے چاند وہ پہاڑ کا نام سمیت البدا اس لیے کہ وہاں تک لوگوں کو بتا کیا کر لیں کی طرف سے ابھرنے والے چودویں کے چاند باجا شکر والین ہماری گرد شکر سے جھکی ہوئی مگر شکر کیسے شاکر خا تھا اگر نہیں کا مسلمان شکر ادا کرتا شاکر کھاتا سم بٹھائیاں کا شکر ادا ہو شکر کیسے اے اللہ کیا رسول تو جو ہمارے اندر آیا تو تیرے امر کی اطاعت کی جائے گی ہم ابھی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا جو رکن ہوگا تیرے ہر رکن کی اطاعت کی جائے گی تو فینا جی تب سمر یہ ان لوگوں کے جدا بات ہے کہ رسالت کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت کی جائے اطاعت کی جائے وہ تو چھوٹی بچیاں تھیں آج ایک دعا کرتے ہوئے یہ ایک دعا تو مفہوم اللہ تعالی نے عجیب دل میں ڈال دیا ایک دعا ہمیشہ بتاتا تو رہتا ہوں کیا اب بھی کر لیجئے لیجیے اللہ حبت بخوب میں بخوب اعمال یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما اپنی محبت والوں کی محبت عطا فرما ایسے اعمال کی محبت عطا فرما جو تیری محبت سے قریب کرنے والے ہے یہ دعا تو ہمیشہ بتاتے رہتا ہوں آج اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات دل میں ڈال دی جب میں یہ کہہ رہا تھا اللہ حقبت تو اس کا مطلب کچھ اور ہی بڑا عجیب مطلب اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اہل محبت کے ساتھ محبت عطا اطاف مگر میرے دل میں اللہ نے یوں ڈالا کہ آج اس کا مطلب یوں لے لو کہ یا اللہ اہل محبت کے دل میں جو تو نے محبت دی ہے اپنی وہ محبت ہمیں بھی عطا آمین آمین ارے دیکھیے کیا چیز یا اللہ ان بچیوں کے دل میں جو محبت تھی جوش جذبہ تعمیر حکم یا اللہ ان بچیوں